اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین آج آپ نے دیکھا ہوگا جیسا کہ بتا دیا گیا تھا کہ جو گفتوگو ہوگی وہ لبائے جامی پر ہوگی ہم نے پہلے لوائے جامی کچھ کیے تھے اور غالباً چھ ہم نے جو ہے وہ لوائے کر لیے تھے لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا تھا اس پہ کوئی ایسی گفتگو ہم نہیں کر رہے تھے آپ کو شروع سے پتا ہے کہ میں یہ تنزلات اور وحدت الوجود اس قسم کی گفتگو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہی کی جائے تو شروع میں بھی جو ہم نے شروع کیا تھا تو اسی مقصد کے ساتھ شروع کیا تھا کہ لوگوں کو اصل فہم جو ہے وہ حاصل ہو یہ جو الٹی سیدھی ان اصطلاحات کو استعمال کر کے باتیں ہوتی ہیں اس سے دور رہیں پھر ابھی بیچ میں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کوئی فصوص الحکم کی شرح مجھ سے مانگ رہا تھا کوئی اس کا ترجمہ مانگ رہا تھا کوئی اس کے بیانات کی بات کر رہا تھا اور چونکہ ان کو دینے سے انکار کر رہا تھا یہ مواد جو ہے وہ تو ان کو ذرا ناگواری بھی تھی لیکن میں اتنی اس پہ توجہ نہیں دے رہا تھا لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک انتہائی افسوسناک بات یہ ہوئی کہ فصوص الحکم پر جو کہ ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے پوری سیریز جو ہے وہ نظر سے گزری پہلی دو بیانات سن کر ہی میں نے اس کو بند کر دیا اور استخر اللہ کی میں نے تو باقاعدہ تصویح کی اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کی لیکن مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم بچ نہیں سکتے اس پہ بات کرنی پڑے گی کیونکہ اب ایسی ایسی جگہوں پہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے صاحب اب وہ ایک بہت بڑی گدی کے ہیں تو میرے لیے تو بہت زیادہ افسوس کا مقام تھا کہ وہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی اور فصوص الحکم کو اس میں بنیاد بنا کر فرائض واجبات کی اور نماز کی اس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں اور عجیب و غریب قسم کفر پر مبنی جو ہے وہ تلقین باقاعدہ ہو رہی تھی کہ جی آپ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ چھوڑ دیں استخر اللہ تو پھر مجبور ہو کے میں نے فیصلہ کیا کہ پھر ہم واپس آتے ہیں لوائے کو مکمل جلدی کرتے ہیں اس کے بعد فصوص الحکم کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پہ آپ کو میں بات انشاءاللہ کروں گا تاکہ یہ کہ آپ کے پاس اگر اس قسم کی کوئی لکھی ہوئی چیز یا کوئی اس طرح کے آڈیوز یا کوئی ویڈیوز پہنچے تو کم از کم گمراہی کا امکان نہ رہے تو لبائے جامی میں ہم نے پہلے چھ جو ہیں ان پہ ہم نے گفتگو کر لی تھی ساتواں جو لائحہ ہے اس کو اگر ہم عنوان دینا چاہیں تو اس کو عنوان ہم حضوری کا دے سکتے ہیں لذت حضوری کا دے سکتے ہیں اور یہ بڑی کمال کی اس لائحہ کے اندر اس میں اور آٹھویں میں گفتگو ہے جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مراقبہ ہے اس مراقبے کی ہمیں ایسی کمال قسم کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے ورزش کرنی ہے یا ایسا عمل کرنا ہے کہ کوئی بھی وقت اور کوئی بھی حال جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس میں مشغول نہ ہوں آتے جاتے ہوئے کھاتے پیتے سوتے جاگتے بولتے سنتے کوئی بھی ہماری حرکت ہے کچھ بھی ہم کر رہے ہوں تو اس کے اندر حضوری قلب اس کو ہمیں توجہ میں رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو فریضہ ہے بہت اہم فریضہ ہے یہ کبھی بے توجہی کا یا لاپرواہی کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ ہماری آخری سانس کا وقت آ جائے اور وہ سانس غفلت میں نکل جائے یہ جو مراقبہ ہے اس کو اگر میں تفصیل عرض کروں تھوڑا سا تو یہ وہی ہے جس کو صوفیاء نے اور مشائے خلم الرحمہ نے مراقبہ ذات کہا ہے مراقبہ ذات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذات باری تعالی کے سوا ہر چیز کی وہ نفی کر دے اور اس حد تک نفی کر دے کہ وہ اپنی ذات کی بھی نفی کر دے اور اس بات پر وہ جم جائے اور ایسی کیفیت کاری ہو جائے کہ انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ سب کچھ وہی وہ ہے لیکن ذہن میں رکھے کہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ مشائق جو ہے وہ پھر مختلف قسم کے عمل کراتے ہیں انسان کے مزاج کے مطابق کسی کو جو ہے وہ قرآن کی کثرت پہ لگایا جاتا ہے کسی کو نوافل کی کثرت پہ لگایا جاتا ہے کسی کو اذکار پہ اورد پہ مختلف قسم کے طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں اس کے اندر عام طور پہ جو شخص جس کو رہنمائی کی جا رہی ہے جس کی اس کے مزاج کے مطابق عام طور پہ کیا جاتا ہے کیونکہ کچھ سلاسلِ تصوف میں ظاہر ہے کہ اسباق جو ہیں وہ مقرر بھی ہیں لیکن جو صحیح طریقہ ہمارے ہاں جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ مزاج کے مطابق پھر ایک ربائی کی صورت میں بڑی خوبصورت بات جو ہے اس سارے معاملے کو سمجھانے کے لیے جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اے محبوب تم اگر مجھے سالوں دیدار نہ کراؤ تو بھی تیری محبت جو ہے وہ میرے دل میں ہے اس کو کوئی زوال نہیں آتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے ہر جگہ ہر وقت اور ہر حال میں میرے دل میں یہی آرزو ہے اور آنکھوں میں تیرا ہی تصور ہے یہ ربائی جو ہے یہ اس کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے اس سے اس لائحہ جو ساتواں ہے اس کے بارے میں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں اس میں پھر مزید آگے جو ہے وہ جو اگلا لایا ہے اس لائحہ میں اس پہ مزید آگے اس کے طریقہ کار پہ گفتگو کی ہے اسی لیے اس کو مراقبہ ذات کا طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم قربت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جب یہ جو مراقبہ ذات ہے اس پر انسان جو ہے وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس پہ قائم رہے نہ صرف قائم رہے بلکہ اس کی گہرائی میں جائے اور نہ صرف گہرائی میں جائے بلکہ کیفیت کو شدید سے شدید تر بنانا بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی غیر ضروری کام ہیں اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے بچا جائے اور ان سے اس وقت تک جان نہیں چھڑائی جا سکتی جب تک دل سے وسوسوں اور دیگر خطرات جو ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش نہ کی جائے اور ان وسوسوں اور خطرات میں جتنی کمی ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جو مراقبہ ہے اس کی شدت اور اس کی کیفیت جو ہے اس میں تیزی آتی جاتی ہے وہ شدت جو ہے وہ مزید شدید سے شدید تر اور شدید تر سے پھر شدید ترین کی طرف جو ہے وہ سفر انسان کا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو وسو سے ہیں یہ دل میں نہ آئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کا جو نور ہے وہ ہمارے باتن پر چھا جائے اس سے یہ ہوگا کہ ہم خود سے آزاد ہو جائیں گے اپنے آپ سے آزاد ہو جائیں گے خیال غیر سے نجات ہمیں حاصل ہو جائے گی یہاں تک کہ ہمیں اپنی خودی کا شعور بھی نہیں رہے گا اور یہاں تک کہ اگر ہم فنا میں چلے گئے ہیں تو اس فنا میں جانے کا جو شعور ہے جو ادراک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور باقی سوائے اللہ تبارک تعالی کی ذات کے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا یہ ہم نے پہلے بھی یاد پڑتا گفتگو کی تھی کہ عام طور پہ جو راستہ لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ عشق کے منازل ہیں اس کے بعد فنا کا مقام ہے اس کے بعد فنا میں فنائیت کا مقام ہے اور اس کے بعد ہم بقا کے مقام کی بات کرتے ہیں اور یہ ایک دائرے کی طرح کا سفر ہے اچھا پھر اس میں ایک دو چیزیں اور سمجھنے والی ہیں لیکن ان کو سمجھانے سے پہلے میں جو ربایات روبائی دی ہیں جامع رحمت اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے بات کر لوں پہلی جو روبائی ہے اس کے اندر تو آپ نے التجا کی ہے لفظ ہے آپ کہتے ہیں کہ یا رب میری مدد کر تاکہ میں اپنی دوئی جو ہے اس کو مٹا کر تیرے ساتھ ایک ہو جاؤں اور اپنی بشریت کی جو میری خاری ہے اس خاری سے مجھے نجات حاصل ہو جائے میری جو ہستی ہے اس کو اپنی ہستی میں زم کر دے یہاں تک کہ مجھے اپنی خودی کا بھی شعور نہ رہے اور اپنی بے خودی کا بھی شعور نہ رہے یہ وہ مقام ہے جس کو ہم اکثر جو ہے وہ فنا الفنا کہتے ہیں یا فنا فنا کہتے ہیں یا فنا میں فنائیت کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جس پہ کچھ عرصے پہلے بھی میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ مکتوبات صدی میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی اور لوائے جامی کے اندر بھی کسی پچھلے لائحہ کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی جس کے اندر ہم نے ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا عکس دیکھنے کی مثال جو ہے وہ دیکھی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر اس حد تک مہویت ہو جاتی ہے کہ وہ بیچ میں سے آئینہ جو ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے وہ شیشہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنے اس محویت کا ادراک اس کی اویئرنیس جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھی انسان ہے جس کو یہ مقام جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے فنا کا یہ مقام وہ فقر کے راستے کے اوپر بالکل صحیح راستے کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے اس کے لیے نہ کشف ہے نہ یقین ہے اور نہ ہی معرفت دین ہے اب یہ جو معرفت دین نہیں ہے اس کو انہی مانوں میں سمجھیں آپ کہ چونکہ اس کو وہ تو فنا ہو گیا ہے اور اس کو اپنے فنا ہونے کا ادراک جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب اس کو اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں ہے اس کے نزدیک جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو جتنی دیر وہ اس کیفیت میں رہے گا اتنی دیر اس کے پاس معرفت دین بھی نہیں رہے گی اسی روبائی کے کا اندر کال بھی پیش کیا ہے آپ نے کہ جب فخر جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو صرف اللہ واقعی رہ جاتا ہے اب یہاں پہ اکثر اوقات جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ ایک تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایسے کچھ سلاسل ہیں میں ادب کے ساتھ ظاہر بات کرنا چاہتا ہوں ہم ان سے اختلاف رائے رکھنا اور چیز ہوتی ہے لیکن گستاخی کرنا اور بات ہوتی ہے اب ہم لوگ اسی لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کچھ بنیادی کشف حاصل ہو گیا کچھ برا بنیادی کرامات حاصل ہو گئی اور پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی تو وہ انسان سمجھتا کہ شاید میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے چلا گیا ہوں بجائے ترقی ہونے کے تنزلی ہو گئی ہے جب کہ یہ حقیقت یہ ایسا کوئی خاص ضروری نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری تنزلی ہوگی ہے یہ اصل میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے اندر زیادہ شدت کے ساتھ فنائیت چونکہ حاصل کر رہے ہیں اس لیے کشف و کرامات جو ہیں وہ ہمارے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے جو ہے فنا کے آخری مراحل میں انسان پہنچتا ہے کشف و کرامات جو ہے وہ ویسے ہی تقریباً جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس میں بہت سے مشائق نے جو ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ توجہ دلائی ہے ان معاملات کی طرف اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ جو ہے جو نواں لائے ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ ہم مزید آگے اس پہ ہم دیکھیں گے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو منزل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فنا میں فنائیت حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مراقبہ ذات جو ہے وہ اتنا زیادہ کیا جائے کہ اتنی شدت پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی ہستی کا ادراک بھی ختم ہو جائے یہ مستقل کیفیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ مستقل کیفیت ہونے لگ جائے تو پھر مجزوبیت خادشہ ہے اور مجذوبیت کو ہمارے ہاں بہت چھوٹا مقام سمجھا جاتا ہے یہ اس کو ہمارے یہاں کچھ لوگ نادانی میں اپنی شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بلند مقام ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت چھوٹا مقام ہے اس سے آگے بے تحاشا مقامات ہیں اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایسی کسی کیفیت میں وقت اپنا ضائع نہ کریں اور شیخ کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے جن لوگوں کی وہ رہنمائی کر رہا ہے ان کو اس کیفیت کے اندر کوشش کرے کہ وہ زیادہ نہ رہیں اور ان کو اس میں سے نکال سکے تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم اگلے نویں لایا کے بارے میں گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ میں فہمتا فرمائے وہ صلی اللہ علیہ خلقی سید نہ مولانا محمد و علی و صحب ہی اجمعین میرے حمت